عشا کی نماز کی بعد مسنون ازکار پڑھنا وطر کے بعد دو نفلوں میں پہلی رقط میں فتح کے بعد سرزال اور دوسری میں سورہ کافی پڑھنا اگر ذرا سی بھی اندیشہ ہو کہ نماز قزا ہو جائے گی تو ویتر سونے سے پہلے پڑھنا ورنہ وطر کے تہجد کے وقت اٹھے تو عطر پڑھے عطر کی پہلی رکت میں صورت الاعلی دوسری میں سورہ کا فرون اور تیسری میں صورت اخلاص پڑھنا عطر کی نماز میں موزہ بھی منقول ہے اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں عطر کی نماز کے بعد مصنوع دعا پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت دنیا بھی باتیں نہ کرنا علمی گفتگو واضح و نصیحت اور اہل و عیال مہمانوں سے گفتگو کر سکتے ہیں عشاء کے بعد متصلن سونا مصنون ہے آپ عشاء کے بعد متصلن سو جاتے اور پھر آخری تہائی رات میں اٹھ جاتے اندرزیل سونی کی سنتیں ہیں باوضو سونا اس سنت میں بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں سوتے وقت دہنی کروٹ پر گبلارو سونا مصنون ہے اور عمدہ سونا مناہم جب آرام کرے تو دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھنا نیت اس نیت سے سونا کہ اس کے ذریعے مجھے عبادت پر تقویت حاصل ہوگی اور میں اپنی دین کی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دے سکوں گا باوجود سونا حالت ذکر میں سونا سونے سے پہلے کی مصنوع دعائیں اور اسکار پڑھنا رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک سورہ سجدہ پڑھنا تین تین مرتبہ مؤذات اور اخلاص پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پیرنا سونے سے پہلے کی مکمل وظائف مسنون وظائف کے تحت پہلے گزر چکے ہیں